الحمد اللہ کفا سدا تو سدا معلا سید رسل تمل امبیا محمد بن المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الصدق والصفاء فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الله لا يغيرنا بقوم حد يغيروا ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا فلو والی وسل مو تسلی مسا دو سرام لیا سی دیا رسو بل والا آلکا وسوالیا سی دیا ہبھی بلّہ تو سلام سیدی یا محبو بلہ والا عالکا و سہاوکیا سید یا شفیع المزنبی معذر سنی مسلمان پائیو السلام علیکم ہم دو سنا درو ختم لمبیا لہ و سنا تو بعد آج زانہ فریاد ہے خالق کائنات جلا و علا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان د فتنیا تو دائمی پناتا فرماوے عزانِ گرامی اللہ ما اقبال کا جواب شکوا موجودی آخری قسط جناب کے سامنے پیش کر لگا اللہ جانہ شر صدر تا فرماوے قلمر راہوری رحم اللہ دی روحانیت طیبات تو مستفیل فرماوے دوستوں جس طرح کے ماضی قریب دے اندر چند دن پہلا سانیہ ہے عراق پیش آیا ہے کلندر لاہوری دے زمانے دے اندر بلغاریہ شہر کے اوتے اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا مسلمان جیسے اج کوئی گھبرائے کھڑے ہیں اس وقت گھبراہ گئے تو کلندر لاہوری رحم اللہ نے مسلمانوں دلاسا دور اندر یاس کی جگہ پہ نہ امیدی دی جگہ پہ امید پیدا کی تھی اور او امید پیدا کر دیا فرما دے نے کہ ہے جو ہنگام باپا یورش بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بے کا فرمایا مسلمان جے بلگاری شہر کافران نے حملہ کر دتا اس گبراہ نہیں وہ دراصل تیری غفلت اور نیند تو تینوں جگا اللہ تعالی نے کم کام کی کیا کیونکہ اکھان بند ہو جان ایک نیند اے دے یہ لت پھڑو بانہ پھڑو پانی دا چھٹا مارو بندہ اٹھ مگر جب مسلمان دین تو غافل ہو کے سو جانا ہے نا اور دشمن تو غافل ہو کے سوا ہے اس وقت تینو جگاون واسطے دا کن نہیں پھڑنا پہنتا یہ لت نہیں ہلانی پی پھر لت ہلا اٹھتا پھر اللہ تعالی کافرانو ظالمانو یہاں تے مسلط کرتل گارت کرتے ہیں اے دشمنا جنہ تو تے ہوں نو دوست سمجھی بٹھا ہے پھر جب سر میں ڈانگ بجتی ہے تو پھر جاگتا آتا وہ بھائی جاگ جی طرح رہتے تے مر جانا جا ये हूं कुछ करना ही पैना सब तो यह समझो किम और काफर का तसलत जोड़ा है मुसलमान ये मुसलमान जगावन वास्ते निस्तर का कम करता है یہ پھر گند خرابا مسلمانوں کٹ دینا مسلمان تو مسلمان تندرست ہو کے پھر کافران دے سامنے مقابلے اٹھتے ہیں عراق اور افغان دیاں اے یہ تسمسل لال جنگ ہوئی نے یا مزید اگے جو کچھ حالے ہونا ہے خدا بہتر جاندہ ہے اے یہ نو اللہ نے پھڑا اٹھایا جگایا غفلت تو بیدار کیتا ہے اپنے دشمن سجن کی کر غافل نہ ہو جاگ اللہ کے نشتر ہے تیمور ہو یا چنگیز کلندر لاہوری فرماتے ہیں کرتی ہے ملو انداز جنو پیدا کرتی ہے ملوقی انداز جنو پیدا اللہ کے نشتر ہے تم رو یا چنگیز اقبال فرما نے اے جڑے تیمور اور چنگیر جیسے کافر زیادہ مسلت ہوتے ہیں نا یہاں کی وجہ یہاں دے تسلط نال دے مسلسل ظلم کے مسلمانوں دے اندر عشق اور جنون پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ ہر شہ دنیا دی بھول کے تے اپنے بچن اپنا بچاؤ دین اسلام دا تے اپنی ایمان غیرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے کافران پاش پاش کر دیں آخر کوئی نہ کوئی نشکر فوڑے تے تو تے مارنا ہی پہننا جی گند خرابہ کھڑ دی خاطر اے کافر جیتے بھی قدم رکھے مسلمان سے کرے زلم بھا بادشاہ کمی کمینے زال سمجھ لو کلاکال مسلم جگانا پہ چاہتا ہے جگا چاہتا ہے مسلط کری ہوندہ. کیونکہ جن چر دشمن ظلم ستم نہ کرے غفلت دی نیند مسلمان نہیں چکتا ہوتا ہے جی یہ تے ایسا غافل ہو کس کہ ہے کہ جا کے نا اٹھ وہ او بھی گل پی ہے اللہ حضرت فاضل بریلوی فرما نے وہ چلے جڑا آ کے اٹھ تو وہ گل پہ کیا اٹھ آخر لا اور جگا یہ کوئی گل ہی یہ مندہ ہے گھر کر دیتی ہے تو کوئی تینوں آ کے اٹھا جاگ تو آگے گل پہ جانا ہے بھائی مانا ادا توں بادل ہوئی گار مندہ تھوڑے آدر گل پی جانا ہے جی حالات کے اندر پھر دشمن یہاں در جب کردہ نہ حملے تو وڈ ٹوک کرد تو پھر یہ ہاتھی یہ ہاتھی پھر جاگ دا ہے نہیں تھے ہاتھی بڑھا ہے گفلت نال ستا رہندا ہے ہے جیسے باستے کلندر الہوری فرماؤں دنے ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا تو سمجھتا ہے یہ جی سامہ ہے دلازاری کا نہ امتحا ہے تیرے ایسار کا خودداری کا تمہیں سمجھنا ہے تیرا دل دکھ پہ آئے جو دو دشمن تیرے تعملہ کیتا ہے تی نزخم چوٹا آگیاں نے بڑیاں ساکتنا اللہ سوڑا تیرا امتحان لینہ جاندہ ہے کہ تیسار قربانی کرنا ہے ادھرستے دیتے کہ نہیں کرنا اپنی غیرت نو محفوظ رکھنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کیا جدو دشمن تیرے تعملہ کردائے دشمن اگر سر جھکانے ڈر دی وجہ لار پھر بے غیرت ہو جائیں گا بے, خو بے خود تو بغیر مر جاویں گا لوکانت غیرہ دے گے جھک کے جدو مرے گا او تینو ایسی موت ملے گی جلی اسرا فیل پھر تینو جہان نہیں پاسکے گا خدا دیا بندیا جدو اللہ سونا کافرانو مسلط کردائے مومنہ دا امتحان لیندائے مومنہ دیگارہ دا امتحان کردائے اس واسطے اقبال فرما نے تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دلا زاری کا امتحان ہے تیرے ایسار کا خود کا کیوں ہراسا ہے سہیلے فرسے آدا سے نور حق بجھ نہ سکے گا نفر سے آدا سے فرما دینے جدو فرم دے دشمن جناب بڑکن لگ پہن دینے تیرے مقابلے آ کے تیرے جناب شہر تے حملہ کراستے دشمنوں دے کھوڑے چڑھائی کرتے ہیں کیوں ڈر جانا ہے تے گھبرا کیوں جانا ہے وہ چلے آ گھبرا نہیں اللہ دا دور کدی یہ دشمنوں دے پھوکیاں لال بج بجھ نہیں سکتا اللہ واہدہ شریک مولا تیرا محافظ قرآن فرما ہے اللہ فرما ہے کافر چاندے نے رب سونے دا نور دینے ہک دیا پھوکا دال بجا دین اللہ فرماؤں ولہ مور ولو کر حل اللہ سونا اپنے نور نو پورا کرے گا اپنے نور نو پورا کرے گا جنات دشمن دین نو گھٹا ون دی کوشش کرنگے مولا ہوں نے دین نو عظمت ترکتی عطا فرماوے گا اے رب سونے دے سچے بول اللہ فرماو بایت قرآن دے اندر جناب تیرے سامنے آیت بڑی کلندر لاہوری فرماو دے لے کیوں ہے راسا ہے صحیح لے سے آدھا سے وہ چلے دشمنوں کے کوڑیا تو ڈر کیوں جانا ہے دشمنوں کے جہازوں کو ڈر کیوں جانا ہے دشمنوں کے جلاب ایف سولہ تیاریا تو گھبرا کیوں جانا ہے دشمنا کے جلو آتما تو کیوں گھبرا جانا ہے اللہ سونا جس نور کا محافیل ہو کسی کے فوکا لال بج سکتا حق بجھ سکے گا آدھا سے اے اللہ دا نور دشمنا پھوکیاں نال کبھی بجھ سکنا اے نہیں اس واسطے نہ تو گھبرا نہیں اگے فرما نے چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت دیری اے مسلمان اصل گل لے کافرا دشمنوں کام پتہ ہی کوئی نہیں تیری حقیقت کی ہے جی تیری حقیقت دا پتہ لگ جاوے کدی وہ خیال بھی نہ کرنا مٹاو کا اس واسطے کہ تیری حقیقت ہوے تیرا بوٹا وہ ہو کملی والے سرکار دے رب نے لایا ہے اللہ فرماؤں گا میرے کملی والے آقا سرکار دنے ان نے انگری سوفی نگر سن یار تو ہمیں لوگ ہی حضور نے فرمایا اللہ سونا اس ایسے بوٹے لاوے گا اپنے دین جنہوں استعمال فرما دیا بندہ جڑے بوٹے رب لاوے جہا اس بوٹے نو نٹے گا وہاں اپنا ہی بوٹا پٹیا جانا ہے رب سونے دے بوٹے لائے کون پٹ سکتا ہے تاریخ نہیں پچھا اپنی دیکھیے تو سب بلالے ہبشی سرکار ورگے نے انہوں نے مٹاو کا ارادہ کراپ مٹ سکتا ہے انہوں کا بوٹا پالا آپ نے پٹیا جا سکتا ہے مگر میرے کملی والے بوٹے پٹے نہیں جا سکتے کیوں اس واسطے کملی والے نے دس دتا ہے؟ دی نے فرمایا میرے دین دے اندر بوٹے لاؤ والا لبھے لبے تالے تک جیا کوئی جناب جی اللہ نہیں بنیا اس بوٹے دی جڑ تک پہنچ جاوے اس بوٹے دے موڈ نو لو ہال تک کوئی کہاڑا ایجا تیار نہیں ہویا تے نہ ہو سکتا ہے خدا دی قسم کر کے اللہ آنا موٹی موڈ ہی مضبوط رب نے بنائے ہوتے ہیں خزاں باوے آ جاوے مگر یہ کدی مڈو پتیا نہیں جا سکتا گل <تصفح> نہیں سمجھ لگی ہے جی اس واسطے کلندر لاہوری فرما نے چشمے اقوام سے مخفی ہے حقیق ہستی کو ضرورت تیری ہے مسلمانہ کیناات نالے تیری, <سغلط> تیری لوڑ ہے <سغلط> بڑی گل کیت <سغلط> نری تیری ضرورت بڑھی ہے کہنات مماثلہ نو, نو تیری ضرورت بڑھی ہے کیوں اس واسطے کے کہنات تیرے دم قدم دلال موجود ہے جدو مومن دنیا دمک جان گے ہو سڑے تے دوتے قیامت برپا ہو جاوے گی اے دنیا ختم ہو جاوے گی معلوم ہویا جن ناچر دنیا نے رہنا ہے دنیا نو مسلمان دے وجود جی ضرورت رہنی گل سمجھ لگی جنہ چر دنیا نے قائم رہنا خدا کی قسم کری متو سمجھے جناب جی کسے جناب ہی سائنسدان دار دنیا پی وسد ہے کسی پروفیسر نہ یہ آئے قدم رکھا دنیا برباد ہو لگ پیے خدا کی قسم کر گیا نہ دنیا جڑی وستی پی ہے میرے کملی والے سرکار دے آشکا دے گلامان دے سدکے پہ وس دیے چشمیہ کلام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کو کب قسمت امکان ہے خلافتی تیری یاد رکھ لے بندہ بندہ سرد پی ٹھنڈا پی جا اس لیے موت آ جاتی ہے بندہ مریا ہوتا ہے برے بندے دا جسم ٹھنڈا ہوں جا ہوتا جسم ہمیشہ گرم رہتا ہے اقبال فرما نے او چلے تیرے وجود نہ گرمی موجود جب ختم ہو گیا پھر کینڈی ہو کے ختم ہو جائے گی اس لیے سمجھی کاخری داڑا گا جب مومن دھرتی تو ختم ہو جائے گیا جب مسلمان دھرتی تو مک جائے گا خدا دی قسم کر فرما نتما سارا دشمن کرتا رہے مگر مومن مسلمان نو کی نو مومن کی ایوئی لوڑ رہنی ہے جو گرمی دی انسان نوڑ ری ہے مومن کی دی گیرت دائنات کا مومن گیرت حرارت کیئم ہے مومن جن روے گا کیناات دے اندر گرمی رہے گی پھرات موجود رہنی ہے تیری اے کہنات جہی بھی تین دستی ہے پی اس دی قسمت دا ستارہ تھی ہے اے دی قسمت دا تو ہی ت جدو تومت گیا سمجھ لے دی کسمت الٹی ہو گئی اور سرے دنیا ختم ہو جاوے گی تیری خلافت دے نال خلافت دے نال تُو رب سونے دا خلیفہ مومن کامل جڑائے وہ اللہ دا خلیفہ بن کے ترتی تے رہند آئے اور سر کے ہی کہنا حد پہ بس اگے سن فرصت فرصت وقت فرصت, فرصت ہے کہاو کام یا باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام باقی ہے جانے حال کتنے فرصت کا ویلا ہے کہاں پیار رب دی توحید نور اللہ نے مومن دے دم قدم نال پھر دنیا دے اندر پورا کر دینا ہے تودور اتمام اللہ سونے نے مومن کرنا ہے توحید کا اتمام گنچے میں پریشان ہو جا کہ یار گل سن گنچا ویس لو جب پھول کھلن تو پہلا جس شکل چوجود ہے نا اسلے انہوں گنچا آخر او نا کلی کہہ لنچا کہہ لے وہ آتے نے وہ چلیا گنچا جن چر کھلتا نہیں ان چر وہ خوشبو نہیں پھیلتی جنا چر وہ ڈبی وانگ ہوتا ہے نا بند وہ خوشبو اندر بند رہی کلیا ہو بظاہرشان ہو پریشان ہو کے پھر ہی باہر خوشبو آرحان تو ملے دنیا کیبی کی قید بند ہے اس دنیا کے شکنجے تو باہر ہو جی جی اس دنیا دی قید تو آزاد ہو دی دی دنیا دنیا دنیا بیٹھا ہے, ہے تینوں میرا روزگار میری معاش میری تھی میرا پتر ہے نو بڑا کم کرنا بالو جی وہ آداد گنچے تو آزاد ہو ایسے ڈبی تو باہر تین دنیا تبارک دن و تالا پھیلاد کرتا ہے پھر کر پوری دنیا کے بعد ہر پاسے خوشبو تیری رہی سانے دنیا دی ڈبی مار گئی تھی ہاں مسلمان جسے تین آلے پاسے رکھ ہے دنیا دی ڈبی تو آزاد ہو جا ہے فکر دین دی رکھنا ہے دنیا دی فکر دل میں نکل گئی اے نے دی فکر رکھی خالک آخیا میں تیری فکر رکھنا ہوں تو سادی کی تیو تیری کرنی ہے لے تیرا معاش تیرا سارا کچھ اصا ضرورت مطابق پورا کردہ رہنا ہے تر ویل جی ہو سا فکر رکھ پھر دیکھ ترین خوشبوا کی میں دندر کیمے سانو دنیا سنیا مار گئی ہو. اسانو یہ خدا کی قسم صرف دکان جوگے ہے صرف دکان جوگے رہ گیا صرف ااروبار جوگے رہ گیا صرف جو جوگے رہ گیا تیرا مستقبل کن رہ گیا ہے تیرا مستقبل رہ گیا ہے نا کہ جناب میں اپنے تھی پتر ویاو گا پنشن لے کے جب پنشن لے لی اسلے تھی پتر ویا کے سارے ہو کے پھر ایک مستقبل تیرا پورا ہو گیا تیرا مستقبل سولہ سال دا تیرا مستقبل بھی سال دا وہ چلے مسلمان کا مستقبل دا کیا مت کا دھیان آیا جگہ جگہ تا روشن مستقبل کے لیے میں لانتی ہوں سے پوچھتا ہوں تمہارا مستقبل یہی ہے دو گفٹ سات دیہ مسلمان کا مستقبل قبر ہے مسلمان کا مستقبل میدان محشر ہے مسلمان کا مستقبل جنت میں ہمیشہ رہنا ہے مسلمان اس مستقبل کی فکر رکھتا ہے دنیا کا مستقبل تو ہے ہی نہیں خدا کی قسم اگر حقیقت پوچھتے تو دنیا ہمیشہ حال ہی ہے حال ہے مستقبل ہے ہی نہیں میرے آپ کا نے فرمایا ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے ہر آنے والی شہر ایک ہی ہویا مستقبل روشن کے لیے روشن مستقبل کے لیے چھ بہار کا مستقبل بنا کے تو ان روشن کرنے کے چکر پہ ہیں یہ کافر کا مستقبل ہے یعنی فقط دنیا کافر کا مستقبل ہے مومن کا مستقبل آخرت ہے اور جنت ہے مومن کافر صرف دنیا نو روشن کرنے دی سوچتا ہے مومن ہمیشہ اگلے جان کو روشن کرنے کی سوچتا ہے فرق ویخ فرق ویک سادے اندر سر کنفر والیا سوچاں آ گئی ایسا جناب صرف مستقبل دنیا نو سمجھی بیٹھے ہاں یہ قبر اشر سا ماضی چ ہو گیا وہ لڑ گیا پیچھے کہ قبر اشر آنے والے کی خیال ہے وہ قبر اچرا ہونا ہے کہ گزر گیا ہے اچھا جہاں ہونا ہے وہ مالی کیتی بیٹھے جی تو جڑا جڑا اے نام مڑا دو دن دا ہے یہ تسا مستقبل سمجھی بیٹھے مسلمان محبوب ہے خدا سے پوچھ حضور فرماتے ہیں میں اکھ بند کرمید ہی رکھتا کھلوی نہیں رکھ دا، ہے وہ دنیا کے مستقبل کو اتنا سمجھتے ہیں اور یہ یہودی ہم نے یہودی نے ہمیں مستقبل دیا ہے یہ دنیا کا جناب میری بیس سال تیس سال نوکری پھر پینشن پھر پیسہ بیٹی کو بیٹے کا ویاہ کر مکان بڑا ویلا ہو مکالا مل تو دنیا تو ٹوٹ جا گیا گل نہیں سمجھ لگی خدا دیا بندے اقبال فرماؤ دے نے ہے تم لوگ تو سے بیا ہو جا تو زرائے اور جنگل بن جاؤ نگمائے موج سے مائے طوفان ہو جاؤ خود آدر طوفان بن جا جا دنیا تو ڈکیدہ نہیں واہ ایک بار وہ طوفان سمندر چوندے نے تو سارا طوفان بنائی بنایا ایسا طوفان کتوں بنیے اور طوفان کسے کا نام نال والے طوفان نہیں نہ بن جاتا بنیے وہ آن دسنا خشکی رہ کے نہوفان بنے تو لو نسخہ بال نخہ نہیں طوفان بننے کا بڑھ گا طوفان جہاں پہاڑا تو اتوں لنگ ہے ہر سات اتنے چل جاتا مکانہ تو اتوں لنگ جا طوفان بننے دا نسخہ کی قوت سے ہر بس کو بالا کر دے میں اسم محمد لے <تصفح> چلیا عشق والی طاقت پیدا کر کے مستفا والی عشق مستفا والا زور اپنے اندر پیدا کر اکبال فرما نے توفان بن جائے گا تر شاید اتنے چڑھ جاگ دے اتوں بھی گالے بو جائیں گا دے اتوں لنگ قوت عشق سے بالا کر دے دل میں اس میں محمد سے اجالا کر دے ہر پاسے نبی پاک سمجھ رکھنا اتنے ہوں اگلی جی کہانی شروع کر لگے نا بال یہ دستے پے کہ میں پر امید اس مسلمان کرنا جیڑا نبی پاک ادب والا میں دلاسا پیا دینا تو امید آ ہی رکھے کہ ایک کرن ساڈے کلوٹھنی ہے جنہوں سننی آخر وضاحت کرنا چاہتے ہیں جواب شکوا گویا رب پیا ہے رب سونا جواب دے رہا ہے ایک بار یہاں کہہ دے کہ جڑے ادب رکھتے ہیں نبیا تلیا کا گل سمجھی جڑے ادب رکھتے ہیں نبیا کے ولیا کا انہوں دس دے تو اپنے اندر عشق مستفا دی دولت پیدا کرو پھر ویخو طوفان بن دے جی مسجد آدھا تو نام نبی لکھیا لکھا جڑے نام دے دے دے نے تے اللہ دے نام شرک ایک نا جائی و جی او کبھی دین دی خیر خائی دین دی خدمت نہیں کر سکتے نو بلند نہیں کر سکتے دن بلند وہ نہیں کرنا ہے جنا تھا, تھا محمد ربی کا نام لکھ دینا پکا سنی جو سی جی گل تو سنی نا پکا سنی ولی ہوا بھی سنی ہاں ولی تو ہونی دہر اس میں محمد سے اجالا کر دے محمد پاک دے نام دی روشنی عام کر اس نام دی روشنی تھا تھا تے چمکا اس نام مبارک ہر دل وسا اس نام مبارک ہر تھا سے لا اس نام دی روشنی مبارک دی جیوے ہوے ہو دی اوے او اوے مسلمان دنیا تے غالب بندہ جائے گی میں حیران ہاں دین ہزور ہو ہوا ہے یا حضور دے بھی خدمت کر سکتا ہے یا اللہ یا رسول اللہ رسول ہوئے تو ہے کوشش کرے کتر, کتر کتر کتر کتر کے اخیر ایک دا رن دے تا ایک دا کٹ دے کال بول اٹھا ہے وہ آتا چل تین پتہ نہیں ہونا یہ پھول تو بلبل بل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تبل بل کا ترنم بنا ہو چمنے دار میں کلیوں کا تب سم بنا ہو تو نہ ہو بل میں تو دنیا میں نہ ہو تم ہو پتا نہیں یہ نام تو جڑے فل بل بول دی جی بولتی پھر ہی صدقہ ہے جی زمانے چ کوئی باغ ہرا بھرا لگ گئی کو کلیاں کھل دیا نہیں پہ نام محمد صدقہ ہے اکھے آتے تین پتہ نہیں جی یہ ساقی نہ نہ کسے جگہ تے روے نہ کوئی مٹکا روے کی مطلب یہی جام پلانے والا ہے یہ نہ ہو کائنات میں نہ مومن ہو نہ عشق ہو نہ عشق ہو ایک ہی ساقی ہے ہے جام سب کے سدکے سب کے جاوا بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہود ہی وہیدا اس جہان چیلا رچے یہ بھی ختم ہو جائے جہان توحید اگر ظاہر ہے تے اللہ اللہ پہ آئی وسیلہ محمد اربی بھائی پتا کیوں اقبال بتا رہے ہیں کہ کائنات وجود چاہیے حضور دے دے سدکے سرکار ددکے جب کائنات حضور دے کے کائنات نو ویکنا تے رب یاد رب یاد آ باغ ویے تے خدا یاد ہوں آنسان ویے تے رب یاد ہوں تے اے ہون رب دی یاد جیڑی سانوں ملی کڑی کی سدکا کملی والے دا ہے. حضور نہ بنا رب تے پھر کائنات بھی نہ اے یہ دسنا چاہتا ہے نام سے ہے جا تمبوتا نے آخر سمانا والا اے تمبو بھی نوی پاگ دے نام دہارے کھلوتا ہے سی نام سہ نبز ہستی تپ شام دام سہ کائنات دی نبض چلتی پی ہے نا دے نام دے سدکے پہ, نا پہ چل رہی حضور نہ ہومن تو تیریا نبزہ کھلو جان کائنات کیناات ختم ہو جائے نام مستفا کی برکت ہے کائنات کی نبض چل رہی ہے سبحان اللہ یہ دس دینے نئے کہ اسی عقیدے والوں سے اللہ تعالی دین کا کام لے گا ایسے عقیدے ایسے, عقیدے ایسے ایمان والے تو دست میں دامن کو سار میں میدان میں ہے چلے ہلور دا نام تن دسنا کتھے کتے جنگل چی ہزور دام دشت میں دمن کو سار میں دشت میں دمن سار دے سارے پہاڑوں کے دمن ویکھے جا کے میں بار میں موج کی خوش میں طوفان میں جانے کتنے بے خوفا کٹے گا ہزور دام جنگل جلور کا نام ہے جنگل کملی والے پہاڑ ہزور کا نام ہے جی جناب جی جی طوفان بھی ہزور کا نام ہے جی سمندر دیا معجا نو وی اتے بھی ہزور کا نام ہے جی طوفان ویے اوتے بھی ہزور کا نام ہے چین کے شہر مراکش کش کے بیابان چین دشہرے مرا کشن ویکھے اس جنگل بھی حضور دا نام پیا وجہ اور مسلمان کے ایمان حضور دا نام تو مومن دمان چ لکیا کھڑا چلو باہر دیوار والے کٹ گا تو مومن ایمان والا کھے کٹے گا سبحان اللہ اور اگے اقوام یا نظارہ ابد تکی دیکھے چشمی اخبار یا نزا ابد تک دیکھے رفا شانے رفان کا رکی دیکھے جا کے زمانے اکھ کھول کے ویڑ مستفا کے ذکر نام دی بلندی ہے؟ اللہ خود پیا فرما ہے جنے رفان اللہ کا ذکر اصا تے ذکر نو بلند کر سڈیا ہے اسا تے ذکر نو بلند کر آئے تو, تو جتے رب سونا بلند کرنے والا ہوئی ہو گٹا سکتا بولو تو صحیح نہ اسی واسطے میرے کملی والے آقا دے سہ دشمن ابو جال رنگے مر گئے برباد ہو گئے اور سیرس پر تاکتا ختم ہو گیا اور کئی تباہی کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے چند دنوں میں رب کے فرشتے ان کا بھی پیچھا کرنے والے ہیں میں کہتا ہوں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آداد تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی کرتا تیرا کونے نو مٹا سکتے؟ خدا دی قسم کر کے آنا کے جاوہ کلندر اقبال دے دے نے سامنے اتا فرمائے کن اللہ جنہوں نے, کی نے, کی نے سونے جنہ نو دنیا کائنات تسلیم کر بیٹھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سنی مزہ پیدا فرمایا اقبال دا نام کتنے نہیں پیا بجتا कुरबान जा मिट गए मिटते मिट, मिट जाए गया ना मिटा है, ना मिटेगा कंधी चुरसा सुनिया सारे मिट जा मगर थोड़ा चुरचा मिट सको है کتھے کتھے جا کے نام پاک نو مٹا سکتا کوئی خدا کی قسم جس نام دے ورد جانور بھی کر دے جانور جانور جنگل دے پتے پتے میں تنو حضور دے قریب زمانے ماضی قریب دے غلام کی گل دسنا آلہ حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب کرما والے سرکار اپنے ایک مرید مریدال پہ جاوی فرما اج تم پتہ ہے سید میہر علی شاہ گولڑوی دا گولوی کا تے فرمایا اج اجنات دا ہر ذرہ سید میر علی شاہ دا ذکر پیا کرتا رید نے ارد کی ہزور سر کا بوٹا کھڑا سی شاہ صاحب کرم والے نے سر کا بوٹا فر کے نا مرید کے کن لایا سنیا ہر تیلے میرا بھی شاہدہ ایمان ایمانار دس میرے آقا دا آکا نام دا ورد کیتا ہے او دا کیا ذکر پہ کر دی تو پھر آقا دا نام دار دا ذکر کون مٹا سکتا سک جی کوئی زور لائے گا نا اللہ تبارک و وطال اس نہیں بلندی عطا فرمائے گا اصل گل یہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ جی نو دعا دیتی جدو نرد کی حلور میرے ہاستے دعا فرماؤ آپ نے فرمایا پتر اللہ تیرے ہسد کرد کی حضور دعا چنگی یہ کہڑی دعا کی فرما پتر ہسد کرے وہاں بھی چوکھے ہوں جنہ دیا شانہ چوکھی ہوں سرکار دی شان جو چوکی حضور دے داسد بھی چوکھے نے اربان ہاں کے دے حساب دے, دے دنیا وستی دے دشمن لیکن دشمن ہونا جنشمن بہتے بہتی ہاں اللہ لو پتو لہرے دے للو دشمن, دشمن کون بننا ہوتا دشمن وہ بنتے ہیں جہاں اللہ نے شانہ دیتی ہوں نے گھر سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو فرما جن آپ اگے اقبال رحمت اللہ, اللہ فرما رہے ایک دنیا بچ لے جانا جیڑی کالی دنیا ہے کیڑی دنیا واہ واہ پر ایسی کالی دنیا جانے حسن ہوتے ناج وہ اقبال کالی دنیا تے حسن ناز ناج ہے وہ کیڑی دنیا ہے اکھے اس دنیا دی اکھ دی پتلی بھی تین دستا آن کے ویک وہ دنیا جڑی کالی دنیا او ہے وہ ہے جڑے بلالی دنیا تے حضرت بلال نمی دنیا دی اک دی پتلی ہے او جڑے جلیا مستفا کریم نے اس کالے بلال دا ذکر بلند کر چھوڑیا مستفا دے اپنے ذکر نکی شال ہو مردوں میں چشمے زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہادہ پالنے والی دنیا گرمی میرے کی پر مردہ ہلا لی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا زہر سے پارے کی طرح mm -hmm. <amusement> آخر جیڑی بلالی دنیا ہے نا جو سے کوئی شان کوئی تپش پئی کھڑی نا کڑی نام محمد سد کے سدقے نار پی کلی ورنہ بلال نو کتوں شان رنک ملی کریے mm -hmm. وہ تو نور میں آنکھ کے تارے کی طرح ہوں اگے مسلمان نو آخری mm -hmm. سبق آخری جواب سارے کے دی طرفوں ملتا ہے پیار اس شکوا کرنے والی قوم کو جواب ملتا ہے اقل تیری ہے سپر پر اس کی ہے شم شیر تیری مسلمان ہے تیری عقل ٹھاڑے دشمن کا روکن دی خاطر اکلکتوں کبھی نہ چلی مگر اقل بناؤ عشق تلوار بنا اقبال فرما نے میں تینوں دسنا دنیا فتح کرنے دے ہتھیار چاہیے تینوں ایٹم بم والا ہتھیار نہیں چاہیے اکل تری ہے سی پرشک خدا عشق مستفا والی تلوار تینوں چاہیے اس ہتھیار تلوار دے نار تو دشمنوں دے سر لے گا کی مطلب جب عشق آ جاوے گا نا تو پھر تو تی دشمن کسی دے نہ چک سکنا ہے نہ وک سکنا نہ غلام بن سکنا ہے کیونکہ غلام میں جو ہوتا ہے وہ کسی اور کا غلام نہیں بن سکتا آقا ایک غلام کے یہ غلام جو غلام میں ہوتا ہے نا اس غلام کا ایک ہی آقا ہے اور آقا نہیں ہو سکتے ہاں ایک غلام دا ایک آقا دا غلام ہی ہمیشہ بچا رہا غلام آقا دا ڈے سارے آکا گلام بنیا ہوتا ہے نا تے آقا دیلا, ہی کھچ کچ مار دے ہیں کوئی کنجل کھینچی جانا تو کوئی اہ کچی جا کوئی اہ کچی جا آکا جو بنا بھی ہے، تو سونا چلنی لے جائے وہ پیچھے ہی لگے جائیے وہی کامیاب ہوتا عقل تیری ہے سی پر اسری میرا درویش خلافت ہے جہانگیر تیری مسلمانہ تیری جی خلافت ہے نا پوری دنیا تے غالب رہے پوری دنیا کی فات ہے خلافت سمجھنے اس مسئلے سمجھا کے اگے چلنا اسلام میں نظام حکومت خلافت کے ساتھ چلتا ہے کہ اللہ سونا سب تو پہلا ایک کو خلیفہ اپنا بنایا ہے سارے جن وڈا خلیفہ خلیفہ اکبر آکھیا جاتا ہے او ذات مستفا شیر حضرت آدم خلیفا خلیف اللہ دا ہر نبی رب دا خلیفہ ہوتا کی ہوتا ہے رب دا خلیفہ اسلامی حکومت خلافت کے کل چلتی ہے اسلام میں بادشاہ کو خلیفہ کھا جاتا ہے وہ ایک ہوں اندر. ایک حضرت اکبر خلیفا سی, سی بولو تو سی تو بعد عمر خطاب خلیفہ بنے کوئی اور بنے نہیں وہاں تو بعد سکا ترتیب نہ لگے آؤ مسلمان تیرہ سو سال خلافت کے نظام دے تحت رہے خلیفا کو کون داسی اس خلیفے واسطے شرتے خاندان مستفا کا ہونی قرشی ہون ہو خاندان دا خلیفہ ہمیشہ خلافت لگی آئی اس خلافت نو مرکزیت حاصل ہندی ہے تھلے مختلف ملکوں کے بادشاہ مسلمانوں کے پاوے عمر جی عوام کے اتوں بادشاہ آتا ہے بادشاہ کے اتوں ایک خلیفہ ہے گل <سلام> سمجھا جیڑا سارے بادشاہ کے حکم چلا انہ آ خلیفہ آخر جنہ چر خلیفے رہے سن مسلمان اتحاد ہی ہوتا ایک جو مننا خلیفے چلنا رب دے حکم نال تے باقی دنیا چلنا ہے خلیفے دے حکم نال ذات دی رہنی ہے خالق کا حکم خلیفے دے چلنا ہے تے خلیفے کا حکم مخلوق دے چلنا ہے ہوں خلی خلافت رہی تے حضرت عمر بن خطاب جدو آواز مارتے سر بار کوئی ادھر فوج لگی دی. کوئی ادھر مجاہد لگے آتے کوئی ادھر لگے آتے ہیں دشمن سوچا وہ تے پار پار کے فیر ہے. ماری فیل گلے کٹھے دے برا بھی کھلو جاننا سات اٹھ برا تمہا کر ہے میری گل سمجھی محلے دیا لمح لگ پہ بھائی پانچ سات برا نے ہوں کی کرو بھائی انہیں جمہوریت سب تو پہلا ترکی دے اندر کتنے ترکی دے اندر خلافت ختم کیتی کی جمہوریت جمہوریت نہ قوم مختلف خطوں میں ونڈی گئی جگہ بادشاہت آ گئی سعودیہ وکھرا بن گیا کویت وکھرا ہو گیا عراق وکھرا ہو گیا شام وکھرا ہو گیا اردن وکھرا ہو گیا دو دو دے ٹوٹے ہو گئے کار ایک سی کندا وچی پی گئی جب ایک گھر مرلے لا ہو گئے کندا پی تے خدا دے بندہ ہر پڑھا ہی ہے हवा ठंडी तसता रहना है चोगा सौला हो जाए वसना औखा हो चोगा खुला हो वसते ने किया दुश्मन इस चमर कौम पाल के वखरा चा किया हो गए टोटे हूं टोटे उत्ते ही बंब काफी होगा एक बंब मर वजता चौथे दिन टोटा गया फिर अगला बंब मर जाओ فرنگلا ٹوٹا گیا ایک ٹوٹے کر کر تینوں مار دینی پائے خدا کی قسم اسلام میں جمہوریت پر ہے. اسلام میں نظام ہے تو نظام میں خلافت ہے کہاں سے آپ جمہوریت آ گئی جمہوریت کئی لوگ کہتے ہیں لولی لنگڑی اللہ سے لولی لنگڑی جمہوریت بہتر ہے میں نے کہا نہیں آپ جیسے لولے لنگڑے بہتر ہیں ظالم کا بچہ کافر بھی اسی کا حامی کافر بھی جمہوریت کا دائی تم بھی جمہوریت کے دائی تمہاری اور کافروں کی زبان ایک ہو گئی ہے تم کیسے مسلمان ہو مسلمان تو وہ ہوتا ہے کافر کی زبان اور ہو مسلمان کی زبان زبان میں مستفا ہو سور یا رسول ارے سالوں خلافت توڑ کے جڑے ٹوٹے کیتے گئے جی یہ ٹےڈ نے کیتے हां अगर ये टोटे ढेड वाले ना हो सब ना पाए तो असा एक ही होके रही तेन पता है जदों पां भ्रा क्ठे बह के नहीं खा सकते आखदो वंडो अपनी पैली तो करो आपो अपने वक्रे मकान ہے کہ نہیں تو جنا چٹھے بہ کے کھانے رہنا چر نہ پیڑیاں ون نہ اتحاد ٹوٹتے ہیں معلوم ہوا اتحاد توڑنا کون ہے یہ گھنٹہ گھر فیصلہ باد کا جو گھنٹہ گھر اٹھائے خرچ نہ بےمان ہر کسی نے اسے بئیمان کیا یہ ہوئی ہے جن مسلمانوں پال کے رکھا ہوا جنا ٹھڈیا مصطفیٰ کریم دے دین تو قربان کیتا خدا دی قسم کر کے آنا او کدو کوشش کرتے ہیں کہ میں کرا نا ہو دی کوشش ہوندی ہے یار تو تکومت سنبھال لسان اس پاسے نہیں آتے سانو حضور دا مسل ہی کافی قسم خدا کی کر کے آنا جی جناب خلافت کا نظام اقبال قلم دلاہ فرما نے جبکہ خلافت گڈی مستفا کمال پاشا کے پیچھے لگ کے اتنے قوم پرستی آ گئی اور اچھا ونڈ گئی نے پہلا ایس دھرتی کے اتنے تو رکھنا ہندوستان کی دھرتی دے ہندوستان بی, بی مجد و جدو رات پایا انتو فریاد کی اپنی دھی بہن دی عزت دی فریاد نہیں سننا ہے رب سونے نے خلیفہ وقت وقت نب جنہوں فریاد سنائی محمد بنکاسن کا لشکر آ گیا برکت خلافت دی سی. اج خلافت جمہوریت بیٹھے ہیں تی بک میں جانے جناب جی سڈا کی لگے عراق سا کی لگے افراد جی سا عراق افرانگا پھر سا اپنے آپ لگتا مسلمان نہیں نہ اسلام لگ بھائی لگ بھائی جی کرے جتنے ہلون کا غلام بیٹھا ہوگا اتنے جا کے اپنی جان قربان کر دے گا توجہ تو کیا کرنا خدا بھی قسم اس ہندوستان بی فریاد ارب والے سنی تو ارب والے یہ نہیں ہم عربی یہ ہندی ہمارا کیا لگتا ہے ان سے نا! یہ غالت ہے کفر ہے اسلام کو تیرواچار سے اس میں پالنا ہے اسلام ایک ہی ہے جہاں مستفا کریم کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ مستفا کی امت ہے ہمارا بھائی ہے ہم ہاں ہم ہاں کچھ اپنا قربان کر دیں گے اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں گے اور سمجھو گل گل سمجھو اور تین تعلیم دیتی سکول آ رہی تین پتا کی لگے مسلمان کی انت? تو تجھ نہ لگے تو تنا وکھرے وکھرے اتے کی ہے وہ ان سے ہمارا کیا لگتا ہے اب میں تینوں آنا مسلیا نو کسے جگہ تے چونج بار کے ویخ کافر کٹا ہوتا ویخ کافر سمجھتے ہیں اور یہ دلے سمجھتے ہیں ہم لاکھوں ہیں باطل کے فالوفر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوست کمر کافر اپنے کو بچانے کے لیے تمام ایک ہیں اور تو کہتا ہے میرا کچھ نہیں لگتا کوئی ہمارا کسی سے کیا تعلق ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم جس کا مسلمان سے تعلق نہیں اس کا مستفا سے تعلق نہیں اس کا خدا سے تعلق نہیں میرے حضور فرماندے نے حدیث منڈو میرا بولو تھی ڈھٹ کے میرے آقا فرماندے نے مومن کی مثال لیں جے ایک جسم جی میں گسا ایک ہوے ایس انگلی نتور بن جائے نتور نتور جائے تک شاہ فرما تے عشق دا درد پیڑ بڑی کردا نفور پک جائے ایمانس کریا کر نہ آ پک کے کٹ کے وکھرا سٹ دیا کر کیوں کو کہے میرا یہ سے کیا تعلق ہے پھر یہ ہاتھ پک جائے ہاتھ کاٹ کر پھینک دے بات سمجھنا پھر آنکھ پک جائے آنکھ کٹ کے سٹ دے ہمارا آنکھ سے کیا تعلق ہے جب ٹاند پک جائے لت کٹ کے وڈ دے کٹ کٹ کے وڈنا جائے گا پھر توے گا گل نہیں سمجھنا بد بخت یہ روڑے کھڑے ہیں تو مسلمان بڑے کھڑے رولنے سارا ہوں ہزوری شریت کا مسئلہ سو ساری فکا شریت کا مسئلہ ہے مسلمان کی تھی کافر نے گرفتار کر لیے روئے زمین جتے مسلمان رے اگر انہوں پتا اسان اپنا سارا کافر تے او سڈے مسلمان دی تھی عزت نو واپس کر د گے شریعت مستفا کا فتوا ہے تمام روح زمین کے مسلمانوں پر فرض ہے پیٹ پر پتھر باندھ لے مگر اپنی عزت کو ضرور چھڑا لیں بات میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کس کی میں کسی کافر کی بات, کی? بات نہیں کر رہا جو یہ رشتہ نہیں سمجھتا وہ کافر ہے بولو کون ہے وہ منافق ہے عبداللہ بن نبئی کی نسل ہے اور جو یہی رشتہ سمجھے گا مستفا کی شریعت والا وہ مسلمان ہے حضور کا غلام ہے گل نہیں سمجھ لگی قربان جاوا توجہ فرما جناب ہوں خلافت مک گئی تاں کر کے آسان وکھرے وکھرے مارا کھاوا برباد ہوا گے یاد رکھنا خدا کے بندے دشمن کسے دا دوست نہیں ہو سکتا جہاں تیرے برا کا دشمن ہے وہ تیرا دوست نہیں ہو سکے گا تینوں وکھرا وکھرا کر کے پیا مارتا ہی تین کر کے جناب والا پتہ دو پتا تمہیں رائے میرے نال لڑ جان گے ہاں جی میں نہ تو مار کھا جا گا وہ تائی وکرا کر کے مار ورنہ نہ دوست تیرا نہ دوست ہوگئی یاد رکھ لے خدا دیکھا گیا نہ جائے بندہ دشمن کا خیال نہیں رکھتا بھوکے دنی دنیا دنیا دشمن ہوئے دینی د ہوئے جا دشمن کا خیال نہیں رکھنا وساخا ہمیشہ واسطے برباد ہو جا بچتا وہی بندہ ہی جا دمن ہمیشہ خیال رکھنا مراد اترے ہوئے اترے پر خدا کی قسم ا مرد ہی منافق دیتوں ہاں مسلا مرد منافق دیتوں میرے کملی والے آکا ایسے تو نہیں فرمایا نہ فرمایا مینو کافر تو خطرہ نہیں کہ میرے دے ہاتھوں میری امت برباد ہوے گی میں چیٹے ننگے مومن ہے تو خالص خالص مومن تو خطرہ نہیں وہ بھی امت میری نباہ نہیں کرے گا فرمایا میری امت دا بیڑا جدوں بھی گھر کرنا نہ کسی تباہ کرنا ہے خطرہ ہے مینو تو میرے آقا نے فرمایا منافق دے ہتھوں خطرہ باقی قسم خدا دی تو تاریخ پٹ کے ویخ کافر کے پنجے کدی زور نہیں آ سکیا مسلمان ٹا لو جی وہ تٹا کدی تو منافق بھی ہاتھوں ٹہ گیا کیونکہ سیانے مثال نے ہندو گا زبا کی بھٹا ہوگا نا تو تصا خرید نہیں کرو گے آخو کہ ہندو ہے کتری ہے کتری دھت گلویے بہن زبا گاہ کیتی کی ہے تو جے ہوگی نا گل سمجھی کلمے میں پڑھ لا ہوگے اندروں منافق کرمے پلنا سور جمع کر کے گوشت بنا کے پتے تیٹا ہوگی تک ہے جو میں سور کتے جمع کرنا سور کافر تینو گاہ نہیں کھوا سکتا معلوم ہویا مومن جدو بھی دھوکھا کھانا کھڑے ہاتھوں ہے لیکن اللہ نے پھر منافق نکڑ نہیں تو اسا پٹی رکھی تے اور گل تسا آخ دے پٹی اللہ منافق کی نشانی ہے اللہ ری نو نل کافری نا آند مومنی اللہ فرما منافقوں کی نشانی ہے وہ مومنا چھڈ کے کافران بہلی بنا گے یار یاد رکھنا منافق ہر شہ اپنی چھپا سکتا ہے مگر اپنا یار بیلی کدی نہیں چھپا سکتا منافع کی حضور فرما میرے ساحب والی صاحب صاحب دوست کو دوست پر کیاس کرو میں مثال دینا داتا گنج بخش رنگا ولی لگا او دا کوئی کنجر یار ہو سکتا ہے بولو تو صحیح ہے یار کو ہم جنس بم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باس با باس پورانی گلے کہ باز باس بازاں اٹھتے ہیں چڑیاں چڑیاں نہ اٹھتی ہیں کا کاواں اٹھتے ہیں کاواں بازاں نہیں ویکے گا نو کبوتر کاواں نہیں ویکے گا معلوم ہوا جنہ چر اندروں بئیمان جنس نہ رے اتوں یاری لگتی جدو بریمان ہوا تو پٹی بیٹھا اکھاں اور یا نشانی دس والے کوئی گل چی نہیں ہو سکتا توجہ فرما جناب خلافت اقبال فرماؤں گا میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تری. او مسلمان تری خلاف پورے دنیا نو فتح کرنے والی ہے ماں سیوا ماں سوا کریے ما آ کے حد تک ویر تری تو مسلمان ہات تک بھی رات ویر تری اقبال فرماتے مسلمان جڑا اللہ اکبر پردو تکمیرا کے نہیں اللہ, اللہ اکبر جدو دین اکبر پھر آن آر بھی بدھائی کھڑا ہونا بدھائی کھڑا ہونا ہے کہ نہیں چھ وا کیتی کھڑا ہے اللہ اکبر یہ ماننا ہے اللہ سب سے بڑا کی مطلب اللہ دا علم وی تو بڑا ہے اللہ دی قدرت وی سارے تو بڑی اللہ دی سان وی سارا تو اللہ دی طاقت وی سارا تو او نا ہوں جب آنا ہے اللہ اکبر اکباری اقبال آتا تینوں اپنی تکبیر دا پتہ ہی نہیں تو سمجھی کھڑے پاسے مولوی اللہ ہو اکبار کر ہے جا کے پٹھے سیدے سجدے دے تیر پہ بد بدبختہ تنکی پتا جدو اللہ وہ نا ایک کافر بئی مان منافق دین تو علاوہ ہر شہ سار دگ یہ نظر ہر شہر سار دینا ہے جب وقت نظر رکھے گا ہوں سے چھوٹے والے تنگ نہیں نہ لگی اللہ ہو اکبر جنا ہے اینا کسے شہ کسے ورد دا حکم نہیں جنا اللہ ازان کنے وارا اللہ ہو اکبر آخر چار وارا پھر آخر اچ دو وارا ہر نماز اٹھدا بندیا آخر اللہ ہو اکبر پر تو کی آئی یہ پیپسی دی بوتل پی رہا یہ پیپسی نہیں یہ تکبیر ہے اس تقدیر کا مطلب یہ ہے اللہ سب سے ہے رب تین ہر وقت دی نماز اٹھ دیا بہن دیا کھلوایا سجدے جان دی دیا دیا رکھو کر دیا دستا پیا نظر میرے چ رکھی وڈا میں جب مینو ایک نگاہ وت رکھے گا دنیا لگ لو ڈگ پائے گی میرے تو ڈرے گا کسی اور خوف کبھی نہیں کرے گا کیسا مسئلہ ہے اللہ ہوا کبر بھی آئے پاور تو لمبی نمازی یہ ہو جا نمازی تو لانتی نمازی یہ بھی کوئی نمازی ہے جنہیں خدا مقصد نہیں سمجھیا اے نمازی اللہ سب تو وا پھر امید گیروں در دردی رکھی بہت جی رب سب تو وا پھر رسک بھی وہ ہر شہر کو پھر امیدیں بھی وہ رکھ و چھوٹے آپ گئے گل نہیں سمجھ لگی پر بےمان بےمان نمازیاں نماز پڑھنے واٹا کسی ہو سپر پاور اور ہے رکھ دیوالا پہ رب طاقت کے اور کوئی طاقت ہے میں قسم خدا بھی جو کسی آکت سمجھے وہ مشرق ہے مومن وہ ہے جو صرف طاقت ایک ذات کی سمجھتا باقی انہوں پتا ہے جو کوئی اٹھا پھر اللہ آتا کن بن جا او دے حکم امر دے, دے, دے کن کے دے لگا فرد کن ہوا چکرے تے کوئی شہ بھی نہیں آٹھ نہ ختم ہو جا کو رہی ہے شہ بولو تے صحیح حکمت حکم ایک کھیل فکیر نگاہ کدھر گئی اللہ میں اقبال قلم بڑے لاہور فرما نظر لا پکھتا ہے مسلمان نگاہ ہمیشہ مندی جن کو اپنی تی دی غیرت ہو کسی ہو بیٹھی بیٹھنا تو دور دی گل ہے کسی دی نگاہ بھی اپنے تھی گوارا نہ کرے ہاں اب تو دشمن کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹی کی خصوصی نگاہ داشت کی جائے گی خصوصی توجہ دی جائے گی مسلمان کی بیٹی پر میں حیران ہوتا ہوں کسی کر کسی کی عزت کی طرف تکتے تھے تو گولی مار دیتے تھے اب وہ خصوصی نگاہ رکھے بیٹھے ہیں پھر بھی ہم جی رہے ہیں ایک بغیرت رب نظر نہیں رکھنا اقبال فرماؤں گا وہ غیرت من تو نگاہ ہمیشہ رب تو رکھنا ہے رکھنا ہے سیول کے لیے آگ ہے تکبیر تری تو مسلمہ ہو تو تقبیر ہے تدبیر تری تاکی حضور حضور حضور حضور او میرے اپنے جیبال ہو مسلمان تو جی توچے گا رب دی تقدیر ہونے بنتی جائے گی <تضحور> رب دی تقدیر ہمیشہ غالب رہتی ہے اس واسطے مسلم ہو تو اس کی تدبیر بھی ہمیشہ غالب رہے لوگ کہتے ہیں انگریز سو سال دور کی سوچتا ہے میں نے کہا پھر تو کچھ نہ سوچا مسلمان اپنی سوچ چھوڑ کر جب خدا کے دین میں گم ہو جاتا ہے نا پھر یہ سو سال کیا ہمیشہ ابد تک کی زندگی کو سوچتا ہے وہ کی ہویا ہوا جنہیں چت بھی سوچی سو سال نہ نہ چلیا مسلط مسلمان تو جا جنت تک بھی سوچتا ہے سو سا سال دی سوچیا تو مر گیا کے برباد ہوا کے مسلمان تو وہ ہے جو جنت تک سوچتا ہے ہمیشہ کی زندگی کیسے پاؤں گا Allah. اور آخر درد آخری شیر اقبال جب ہے شکوا کا مسلمان نو سوٹا فلان لگا دال کر تینوں دسنے آسان وال رب جواب جب پہ دے مسلمنو. تو تلے شکوا کرنا پیا تینو اصا وال دسنے آئے. تو رب کچھ نہیں دتا تا نہیں سڈے حبیب کا نہیں بنیا تینو تا ہی ویلا رکھا تو تو آ تے کملی والے کر وفا پھر وے کی شہ جی تیرے مل نہ کر دئیے کی محمد سے وفا تم ہے یہ آخری جواب کا آخری شیر ہے رب کی طرف سے ہم جیسے موسلوں کو جواب مل رہا ہے موسلوں کو رب جواب دے رہا ہے کی محمد سے وفا تم تو ہم تیرے ہے کی محمد سے وفا تم لے تو ہم تیرے, ہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاؤ قلم تیرے ہے سمجھ آئے کہ نہیں جاب ملتا رب کی تو تے وفا محمد پاک سے وفا پتا ہے کیا ہے وہ کی مقصد حضور ہزار وفا کرنے کا من ہے پتا نہیں لاکھ روپیہ لا کے مدی شریف دے بازار پھر کے آ جاؤ یہ مدی نبی پاک وفا جہاز دی سیر آپ کی اتے جا کے مکے مدینے میں ہوٹلوں کے بڑے زیارتہ تو کی تھی جس کو ہیر ہیر ہوسٹس کہتے ہیں زیارت کرا ہے تک کمری والے وفا کر کے آیا نہ ادرگی بازا ہی سارا وفا کیا ہوفا کے دین پر قربان ہو جانا جس نے کملی والے کے دین سے وفا کیا ہے اس نے محمد ربی سے وفا کیا ہے جواب ملتا ہے تو دین مصطفیٰ سے وفا کر پھر تو دنیا کی بات کرتا ہے ہم خود تیرے ہو جائیں گے رب رابطہ خود تیرے یا ہاں پھر, پھر پھر دیکھ ادھر زبان ہلے گی ادھر مولا سونے دا حکم چلے گا نال, نال رہنگ گے تر خدا کی کسم وفاق دا. میرے کملی والے دے آقا میرے کملی والے سرکار آقا دے صحابہ ایک جنگ لڑن کی واری آئیے وفا دے مستفا جنگ لڑ دی واری آئیے صاحب آخر سفر بڑا سی پچھیلا علاقہ ہے جتی پیر جت کوئی نہیں ہزور دارہ دے تو ایڈے ایڈے موٹے سنڈے وانگو بوٹ پائی پھر میں سدکے جا آکا کے گلام تو پیروں جتی کوئی نہیں ساری فوج بغیر جتیا تو ہیں. آل آل ایسی فوج بھی کدی پر یہ کرائے کے نہیں تھے اس کے مستفا کی وجہ سے ہزور پر قربان ہونے والے تھے آ قرائے میں اور فرق کرایہ کرایہ والا جو ہوتا ہے وہ جان خوش ہو کر نہیں بارتا مجبور ہو کے مرد ہے عشق والا رقصوں کے جان قربان کرتا ہے عشق والا آتے تل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب سون کے ہم مت کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب سون کے ہم ساک کی لے جا میں شاہ تے ہیں ساتھی کیا چھوڑ کیا تنخواہ والا جذبائی مان والا تنخواہ والا نہیں جذبہ ایمان والا لڑتا ہے وہ پھر ایسا لڑتا ہے کبھی باغی نہیں ہوتا جنہیں سونے نل وفاق کرنا صحابہ فرما نے بغیر جتیوں خون وچو جاری ہو گیا ٹردیاں ٹردیاں پتھروں دے علاقے ہلور دار فرما نے ساڈے کول ہونی سی اگا لا لا کے نہ ٹاکیاں بنا کے پیروں دے ویٹ دے سا جب پہنچے دشمن دی فوج جنی سی اصل گیا میدان لگا پتہ ہی لگ نہیں لگا نے پتہ کا فرما دیسا وفا اچھا تو وفا کافرا لیا ہم تو بیمان ہے خدار ہیں, ہیں، مستفا کے دشمن ہیں حضور کے دین کے کاتر ہیں مستفا کے وفادار نہیں ہو سکتے حضور سے وفا نہ گیارہویں سے دیگ, کی دیگ سے ہوتا ہے حضور سے وفا نہ محفل ناس سے ہوتا ہے اپنی مووی بنائی تو کر گیا پیسے کمائے تو جب بھیج پائے نہیں کملی والے سے وفا ہوتا ہے صحابہ کی طرح حضور کے دین پر نثار ہو کر ہوتا ہے جاب جو ملتا کی محمد سے وفا تو تیرے ہیں یہ پیرے چیز ہے کیا لو کلم ہے لو جی وفا محمدی تن کے گل مک گئی جواب شکوا دیا چار کشت پوریاں ہو گئی چار کشتہ اللہ عمل دی توفیق توفی فرما امید ہے اگلا جمعہ ربی ال شریف کا گا موضوع ہوئے گا اخلاق کے مستعفی صلی اللہ علیہ وسلم